وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن سو صَادِقِينَ اور کفار کہتے ہیں مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا